باب نمبر چھپن معرفت نفس و مکاشفات صوفیہ ہمارے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے باسناد شیوخ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبث الله تعالى اليه ملكا باء ربا كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم صعيد ثم ينفخ فيه الروح وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها بين الأزارع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة و ان رج ی السبل بہن فید تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ چالیس دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں وہ رہتا ہے اس کے بعد اتنے ہی عرصے میں وہ خون کی پھٹکی یعنی القا بنا رہتا ہے پھر اس طرح وہ مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی چار چار کلمات کے ساتھ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس کا کام اس کی موت اس کا رسک اور اس کی بدبختی یا خوشبختی لکھ دیتا ہے اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے یہ عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ آدمی دو زخیوں سے کام کرتا ہے اور اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ باقی رہتا ہے کہ عائق نوشتہ تقدیر آگے بڑھتا ہے اور وہ شخص جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس کے برخلاف ایک شخص جنتیوں جیسے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک نوشتہ تقدیر آگے بڑھتا ہے اور وہ شخص دوزخیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے يهديث بخاري ومسلم كي هي الله تعالى كإرشاد هي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ہم نے انسان کو مٹی کے سلامہ یعنی چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو ایک محفوظ مستحکم مقام میں نطفے کی صورت میں رکھا یعنی ایک مقررہ مدت کے لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدائش اور خلقت کے مختلف مدارج کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد کیا ثم انشانہ نہ ہو خلق پھر ہم نے اس کو آخری درجۂ خلقت کا دیا اس ارشاد کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد اس میں نفخ روح ہے روح کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روح کے بارے میں کلام کرنا بہت مشکل اور ہے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ارباب نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے اللہ تعالی نے بھی روح کو بہت اہم قرار دیا ہے اور یہ کہہ کر کہ وما اوتی تم من, من العلم قلی اللہ تم کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے مخلوق کی اس کے بارے میں کم علمی کی تصدیق کر دی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے کلام میں انبیاء آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم سے خبردار کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كرمنا بني آدم ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی ضروریت کو پیدا فرمایا تو ملائکہ نے حضور باری تعالی میں عرض کیا کہ اے پروردگار تو نے ان کو کھانے پینے اور نکاح کرنے کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا دنیا ان کو دے دے اور آخرت ہمارے لیے مخصوص فرما دے اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں ذات کی ضروریت کو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے ان کے برابر مرتبہ نہیں دوں گا جن کا میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے اور وہ پیدا ہو گئے لیکن انسان کی اس کرامت اور بزرگی کے باوجود اور فرشتوں پر فوقیت کے باوصف جب روح کی حقیقت سے آگہی کا معاملہ آیا تو یہی فرمایا کہ ان کو کہ ان کو اس کا بہت علم دیا گیا ہے بلکہ واضح طور پر فرما دیا گیا ویس الق انروح کلر روح من امر ربی تا آخرایت <تصفيق> آخر <آیت تصفيق> وہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم کا اثر یعنی نتیجہ ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں روح کی حقیقت بتائیے اور وہ روح جو جسم میں ہوتی ہے اس پر کس طرح عذاب ہوتا ہے جبکہ وہ خدا کے حکم سے پیدا ہوتی ہے چنانچہ اس وقت تک روح کی حقیقت پر مشتمل کوئی وہی نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا بس جبرائیل علیہ السلام اس مذکورہ کے ساتھ نازل ہوئے پس اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور اس کی حقیقت کے بارے میں بحکم الہی خاموشی اختیار فرمائی جب کہ آپ کی ذات گرامی صدف علم اور ممبئے حکمت تھی تو دوسروں کے لیے اس معاملے میں غور و خوص کرنا یا اس کی حقیقت کے بارے میں اشارہ کرنا کس طرح ممکن ہے لیکن چونکہ نفوس بشری ان امور سے آگاہ ہونے کے مشتاق رہتے ہیں جو معقول باتیں اور چیزیں ہیں اور نفس کا یہ طبی تقاضا ہے کہ جہاں اس کو سکون اور ٹھہرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہاں بھی اس طبی کے بدولت حرکت سے باز نہیں آتا روح کی حقیقت دریافت کرنے کے سلسلے میں اس کو روک دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ معلوم کرنا چاہتا ہے اور ہر اچھی بری چیز کی حقیقت اور کنہ معلوم کرنے کے کے رہتا ہے اور آنان نظر کو آزاد چھوڑ کر فکر کے میدان میں دوڑاتا ہے اور معرفت کی گہرائیوں میں غور و کر کے روح کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے میدانوں میں دوڑتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی عقل اور فکر خیالات کے صحرائے وسیع میں بھٹکنے لگیں اور روح کی حقیقت کے بارے میں نو بنو قیاس آرائیاں ہونے لگیں یہی سبب ہے کہ ارباب اقول و نقول یعنی علماء و مفکرین کے درمیان جتنا اختلاف اس معاملے میں ہے یعنی روح کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں اتنا اختلاف اور کسی مسئلے میں نہیں ہے بہتر تو یہی تھا کہ نفوس سے انسانی اپنی حد پر قائم رہتے ہوئے اس معاملے میں ایچس کا اعتراف کر لیتے یہ ان کے لیے بہت ہی مناسب تھا لیکن انسان نے ایسا نہیں کیا روح کے بارے میں مختلف لوگوں کے خیالات روح کے بارے میں ان لوگوں کے خیالات اور اقوال سے ہماری یہ کتاب منظع اور پاک ہے جن کا تعلق الہامی مذاہب سے نہیں ہے ہم نے صرف ان لوگوں کے اقوال پیش کیے ہیں جو کسی نہ کسی الہامی مذہب کے پیرو ہیں ہم نے ان لوگوں کے اقوال اس لیے اپنی کتاب میں پیش نہیں کیے کہ وہ ان اقول کے نتائج فکر نتائج فکر ہوتے جو جوراہ رات سے بھٹکی ہوئی ہیں اور ان کی تباہ فساد زدہ ہیں کیونکہ وہ پیغمبروں کی پیروی کی برکت سے نور ہدایت حاصل نہیں کر سکے ہیں ان کا حال باری تعالی کے اس ارشاد کا مصداق ہے فی بکانو لا ان کی پر پردہ پڑا ہوا ہے اس لیے نہ وہ میرا ذکر کر سکتے ہیں اور نہ میرا ذکر سن سکتے ہیں اور فرمایا و قول بنا فیم تدی و فی وکر کا حجاب وہ کفار کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس سے ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں اور ہمارے کان اس کے سننے سے بہرے ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے چونکہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام سے چھپے ہوئے ہیں اس لیے ان کی باتیں نہیں سن سکتے اور جب انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں تو وہ ہدایت یاب نہیں ہوئے اور وہ اپنی جہالتوں پر اصرار کرتے رہے جس کے نتیجے میں وہ معقول حجاب میں رہے عقل اللہ تعالیٰ کی ایک حجت ہے جس کے ذریعے وہ ایک قوم کو ہدایت سے بحر یاب کرتا ہے اور ایک قوم کو گمراہ کر دیتا ہے بس ہم نے ایسے گمراہ افراد کے آقوا روح کے سلسلے میں نقل نہیں کیے ہیں پیروان شریعت کے اقوال ان حضرات نے جو شریعت کی اتباع کرنے والے ہیں یعنی الہامی مذاہب کے پیرو ہیں انہوں نے روح کی حقیقت کے بارے میں اپنے افکار کا اظہار کیا ہے ان لوگوں میں ایک گروہ وہ ہے جس نے استدلال اور غور و فکر کے بعد اس مسئلے میں کلام کیا ہے دوسری جماعت وہ ہے کہ عقل و فکر اور استدلال کے بجائے اپنے ذوق و وجدان اور الہام سے اس کا علم حاصل کیا ہے یعنی مشائق کرام ان حضرات نے بھی اس مسئلے پر گفتگو کی ہے ہرچند بہتر یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جاتی ارباب تصوف کے افکار و خیالات روح کے سلسلے میں حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کا علم صرف خدا تعالی کو ہے اس سلسلے میں الفاظ کے ذریعے صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک موجود شے ہے اب ہم صداقت پسند لوگوں کو اجمالاً مذکورہ بالا لوگوں کے سلسلے میں جو اقوال ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں تمام تعریفات یا روح کے سلسلے میں جو اقوال پیش کیے جا رہے ہیں یہ کلام اللہ کی آیات کی طویلات کا درجہ رکھتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہم ان آیات کی تفسیر پیش نہیں کر سکتے کہ وہ جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی تفسیر صرف منقول ہے تفسیر ہو وجو وجوز اذ لا يسمع القول ہوسم القل الا نقل البتہ ان کی تعویل لوگوں نے بقدر عقل کی ہے یعنی عقل نے اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے تاویل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیت کے جو معنی ہیں وہ بیان کر دیے جائیں ان سے گریز نہ کیا جائے اس اعتبار سے بہت سے اقوال اس سلسلے میں مشہور ہیں شیخ ابو عبداللہ ان نباہی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسا لطیف جسم ہے جو حص اور لمس سے بالتر ہے یعنی جس کو نہ چھوا جا سکتا ہے اور نہ ہوا سے خمساں ظاہری سے محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ موجود ہے اس قول میں روح کی حقیقت سے بحث نہیں کی گئی ہے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک جسم ہے شیخ ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجہاد و اجسام سے پہلے روح کو پیدا کیا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وہ لقد خلق یعنی پہلے ہم نے روح کو پیدا کیا کیاور کم اس کے بعد ہم نے تم کو صورتیں عطا کیں یعنی اجسام کو پیدا کیا ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ روح ایک لطیف جوہر ہے جو کثیف شے میں قائم ہے جس میں قوت بینائی ایک لطیف جوہر ہے لیکن وہ ایک کثیف شے یعنی آنکھ میں قائم ہے لیکن یہ قول محل نظر ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ روح ایک تعبیر کی جانے والی حقیقت ہے یعنی اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے اور وہ اشیاء کے ساتھ قائم ہے اور یہی اس کی حقیقت ہے اس قول پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے ہاں اگر اس کے معنی اس شے کے لیے لیے جائیں جو زندہ کرنے والی ہے تو اعتراض کچھ رفع ہو سکتا ہے لیکن اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ زندہ کرنے والا یا والی تو اس کی صفت ہوئی اس کی حقیقت اور ماہیت تو نہیں ہوئی جیسے تخلیق خالق کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل روح من عمر ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے یعنی اس کا ایک حکم ہے اس ارشاد کے پیش نظر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر خداوندی اس کا کلام ہے اور کلام الہی مخلوق نہیں ہے کن حیاء یعنی تم زندہ ہو جاؤ کہہ دینے سے ہر زندہ دوامی طور پر زندہ بن جائے گا پس اس قول کے مطابق روح کو جسم سے بھی تعبیر نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ ایک حکم ہے مختصرا یہ کہ روح کی حقیقت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض اقوال پر غور و فکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے قائل روح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں یعنی روح کو قدیم مانتے ہیں بعض حضرات روح کے حادث ہونے کے قائل ہیں اس روح کی حقیقت کے بارے میں بھی لوگ مختلف آرا اور خیالات رکھتے ہیں جن کے بارے میں یہودیوں نے سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا بعض حضرات نے کہا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرے میں ستر ہزار زبانیں ہیں اور ہر زبان سے ستر ہزار بولیاں ادا ہوتی ہیں اور وہ فرشتہ ان تمام زبانوں سے تمام زبانوں میں اللہ تعالی کی تصبیح کرتا ہے اور ہر تصبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک دوسرے ملائکہ کے ساتھ اڑتا رہے والنقل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هو ملك بين الملائكة له 70 الف وجه ولكل وجه منه 70 الف لسان لكل لسان منه 70 الف لغت يسبح الله تعالى تبلك اللغات كلها ويخلق من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت منقول ہے کہ روح اللہ تعالی کی صفت تخلیق سے نمودار ہوئی ان خلق من اور اللہ تعالی نے اس کو بنی آدم کی صورت پر پیدا فرما دیا چنانچہ آسمان سے جب کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک روح ضرور ہوتی ہے شیخ ابو صالح فرماتے ہیں کہ روح انسان کی شکل میں ہوتی ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتی ولیس شیخ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ارواح انسان کی شکل میں رہتی ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اثر ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ ملائکہ نہیں ہوتے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارض کے سوائے اللہ تعالی نے روح سے بڑھ کر اور برتر کوئی اور مخلوق نہیں پیدا فرمائی اور اتنی عظیم ہے کہ اگر چاہے تو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو ایک لقمے میں نگل سکتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی صورت پر پیدا کیا ہے اس کا چہرہ آدمیوں کے چہرے کی طرح ہے وہ روحیں قیامت کے دن عرش الٰہی کے دائیں جانب کھڑی ہوں گی اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ایک صف میں ہوں گے اور وہ روح اہل توحید کی بخشش کی سفارش کرے گی اور اگر روح فرشتوں کے درمیان ایک نورانی پردہ نہ پڑا ہوتا یعنی پردا حائل نہ ہوتا تو تمام اہل سماوات اس کے نور سے جل جاتے یہ وہ اقوال ہیں جو غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے ہیں یا آپ سے منقول ہیں لیکن یہ اس روح کے علاوہ ہے جو جسم انسانی میں موجود ہے لہذا اس قسم کے روح کے بارے میں گفتگو کرنا منع ہے فَهُوَ غَيْرَ الرُّوحِ الَّذِي فِي الْجَسَدَ فَعَلَى هذا يسوغ القول في هذا الروح ولا يكون الكلام فيه ممنوع بعض بزرگان طریقت کا ارشاد ہے کہ روح ایک لطیفہ غیبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشہور مکانات علام کن معروفہ کی طرف سیر کرتی ہے اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا ہے اور کسی طرح اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے غیر کے ساتھ موجود ہے ایک بزرگ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ روح کن کے دائرہ ایجاد میں شامل ہے اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اگر اس کو کن سے خارج کر دیا جائے تو اس سے اس کی توہین ہوتی ہے اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر یہ کس چیز سے نکلی ہے یعنی اس کی اصل کیا ہے اس کے جواب میں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالی کے جلال و جمال سے اس کے ذات باری کا اشارہ تخلیق پا کر زاد قال من بين جماله وجلاله سبحانه وتعالى بملاحظه الاشاره خصها بسلامه بسلامه وحياها بكلامه نهي مؤتقه من ذله ذله قن روح مخلوق ہے یا شیخ ابو سعید الخمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا روح مخلوق ہے آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ مخلوق نہ ہوتی تو خلاق کی, خلاق کی بدولت عالم کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتی یہ روحی کا یہ روحی کا فیض ہے جس سے بدن کو حیات حاصل ہوئی اور عقل بھی اس سے وابستہ ہے کہ روحی ہم عقلی دلائل پیش کرنے کے قابل ہوئے اگر روح نہ ہوتی تو عقل معطل رہتی اور نہ اس کے لیے کوئی حجت ہوتی اور نہ کوئی دلیل روح کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ ایک جوہر ہے لیکن مخلوق مگر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ لطیف اور صاف سب سے زیادہ منور اور, رونا اور نورانی کے ذریعے عالم غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں اور اس کے توسط سے ارباب حقائق کو کشف ہوتا ہے اور جب یہ روح روحانی سیر سے پوشیدہ ہو جاتی ہے تو جسمانی اعضا ادب نافرمانی کرنے لگتے ہیں حجب تر روح ان سیر الجو ر ادب اور پھر وہ تجلی اور استطار یعنی حجابات قبض اور کشمکش کے درمیان آ جاتی ہے یعنی قابض و ناز بن جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت روح کے لیے یکساں ہے اس لیے روح کی بہت سی قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں جن کی تصریح یہ ہے کہ کچھ ایسی ارواں ہیں جو عالم برزخ میں سیر کرتی رہتی ہیں اور دنیا کے احوال کا مشاہدہ و نظارہ کرتی ہیں اور ملائکہ کے احوال کی نگراں ہیں اور ان تمام باتوں کو سنتی ہیں جو آسمانوں میں انسانوں کے بارے میں فرشتے کرتے ہیں کچھ ارواح عرش کے نیچے رہتی ہیں کچھ روحیں بہشت کی طرف پرواز میں مصروف ہیں ان کی پرواز سائی اللہ کے لیے جس قدر ان کے ایام حیات میں ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے بس اسی قدر ہوتی ہے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ مسلمانوں کی روحیں برزخے دنیا میں آسمانوں اور زمین کے درمیان جہاں چاہیں اس وقت تک مصروف پرواز رہتی ہیں جب تک اللہ ان کو ان کے اجسام میں واپس نہ فرما دے ایک بزرگ کا ارشاد ہے جب ارواح کے پاس کسی زندہ کی میت پہنچتی ہے یعنی جب ان کے پاس کوئی مردہ پہنچتا ہے تو وہ اس سے باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے مکالمہ ہوتا ہے اور سوال کیے جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے ان پر کچھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو ان کے روبرو زندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کو ان کو مردوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو ان گناہوں کی سزا دی جائے گی جو انہوں نے بحالت زندگی دنیا میں کیے تھے حت ارد به میں بے عقب من من دنیا الذنوب تو وہ ارواح کہتی ہیں کہ ہم ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معذرت خواہ ہیں بے شک اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو معذرت پسند نہیں ہے حدیث شریف میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حضور میں دو شمبا اور جمعرات کو انسانی اعمال پیش ہوتے ہیں اور پیغمبروں اور موتا کے والدین کے سامنے ان مرنے والوں کے اعمال جمعے کے دن پیش ہوتے ہیں بس وہ ان کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں ان کے پاکیزہ چہروں کی سفیدی یعنی نور اور بڑھ جاتی ہے اچمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے مردوں کو ایزا نہ دو ایک دوسری حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ بے شک تمہارے اعمال تمہارے کنبے کے اور رشتے کے مرنے والوں پر پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا یعنی اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بارے الحا تو اس وقت تک ان کو موت نہ بھیجنا جب تک ان کو اس طرح ہدایت نہ پہنچ جائے جس طرح ہم ہدایت یاب ہوئے تھے یہ تمہیں وہ کچھ احادیث اور اقوال جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ارواہ اجسام میں ایک مستقل وجود رکھتی ہیں اور وہ آیان ہیں وہ کوئی خیالی اور عارضی شے نہیں ہیں۔ شیخ واسی سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے خلق میں سب سے زیادہ حلیم تھے انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی روح متھر سب سے پہلے پیدا کی گئی تھی اسی لیے اس روح متھر کو تمکین و استقرار کا موقع سب سے زیادہ حاصل ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کنت نبی و ادم بین روحی و یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ روح نور عزت سے پیدا ہوئی ہے اور ابلیس آتش عزت سے پیدا کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس نے جواباً کہا تھا خلقتنی من رو خلق تہ من تین الہی تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ نور نار سے بہتر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو روح کے ساتھ ملا دیا چنانچہ اس علم کی بدولت اپنی لطافت کے ساتھ اسی طرح روح نشونما پاتی ہے جس طرح بدن غذا سے نشونما پاتا ہے اور یہ اللہ تعالی ہی کے علم میں ہے ان انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ مخلوق کا علم اس قدر بے مایا ہے کہ وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ اس حقیقت کو سمجھ سکے متقلمین کا نظریہ روح متقلمین اسلام میں اسے اکثریت کا یہ فیصلہ ہے کہ انسانیت اور حیوانیت دونوں سے ایسے اعراض ہیں جو انسان کے اندر پیدا کیے گئے ہیں اور موت دونوں کو فنا کر دیتی ہے روح زندگی کا دوسرا نام ہے جب وہ بدن میں موجود رہتی ہے تو بدن اس کے وجود سے زندہ رہتا ہے و ان روحی الحیہ بےآن ہے حصار البدن بے وجود <حیاء> بعض متقلمین اسلام کا یہ کہنا ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے اب کثیف اجسام میں اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح پانی سبز شاخوں میں سرایت کر جاتا ہے محدث اسلام شیخ ابو المعلی الجوینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے متکلین کی اکثریت کا یہ فیصلہ ہے کہ روح ایک عرض ہے یعنی قائم بذات جوہر ہے اور قائم بالغیر عرض ہے لیکن اس کے اس خیال کی تردید ان احادیث سے ہوتی ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح ایک جسم ہے کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ روح کا عروج و حبوت ہوتا ہے اور عالم برزخ میں گشت کرتی ہے یہ خاصا عرض کا نہیں ہو سکتا جب روح اس قسم کے اوساف سے متصف ہو تو اس کو ارض نہیں کہا جا سکتا بلکہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جسم ہے اور دلیل یہ ہے کہ ارض موصوف نہیں ہو سکتا تا کیونکہ صفت نام ہے ایک قسم کی کیفیت کا اور کوئی کیفیت کسی دوسری کیفیت یا عرض کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی پھر بھی بعض حضرات نے اسی کو عرض ہی کہا ہے اس کو ارض ہی کہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مرنے کے بعد جسم سے جدا ہو کر روح کہاں چلی جاتی ہے انہوں نے جواب دیا کہ بتاؤ تیل ختم ہونے کے بعد چراغ کی روشنی کہاں چلی جاتی ہے پھر ان سے کہا گیا کہ بتائیے جسم بوسیدہ ہو کر کہاں چلا جاتا ہے انہوں نے کہا بتاؤ مرض میں مبتلا ہو کر جسم کا گوشت کہاں چلا جاتا ہے مردود اور مضموم علوم کے ان علماء نے جن کو مسلمان کہا جاتا ہے یعنی مسلمان یونانی فلسفہ دان حضرات کا کہنا ہے کہ روح جسم سے جدا ہو کر ایک جسم لطیف میں چلی جاتی ہے انہی میں سے ایک عالم کا قول ہے کہ جب روح بدن سے مفارقت اختیار کرتی ہے تو قوت ناطقہ کے واسطے سے قوت واہمہ اس کے ساتھ حلول کرتی ہے اس وقت وہ محسوسات اور حقائق کا مطالعہ او مشاہدہ کرتی ہے لیکن بائیں ہما بدن سے جدا ہوتے وقت یعنی تجرد کے وقت بدن کی حیات سے اس کی مفارقت ناممکن ہے اور موت کے وقت وہ موت کا شعور کرتی ہے اور موت کے بعد بدن سے خالی ہو کر بھی وہ قبر میں بنفسی ہی رہتی ہے وہیہ عند الموتہ شاعرۃ بالموتی وبعد الموتہ متخیلۃ بنفسھا مقبورہ زندگی میں اس کے جو کچھ موتقدات تھے ان کا تصور کرتی ہے اور قبر کے عذاب سواب, یعنی جزا اور سزا کو محسوس کرتی ہے ایک بزرگ کا قول فیصل ایک بزرگ کا ارشاد ہے یہ کہنا اس سلسلے میں سب سے زیادہ درست اور صحیح ہے کہ روح ایک ایسی شے ہے جو مخلوق ہے اور اللہ تعالی نے اس کی عادت جاریہ یہ رکھی ہے کہ جب تک وہ بدن کے ساتھ رہتی ہے تو جسم کو زندہ رکھتی ہے اور اس وقت تک وہ جسم سے اشرف و افضل ہے اور جسم سے جدا ہو کر وہ بھی موت کا ذائقہ چکھتی ہے جس طرح جسم اس کے جدا ہونے پر موت سے آشنا ہوتا ہے اور ذائقہ مرگ چکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عقل بھی روح کی کیفیت اور ماہیت معلوم کرنے سے اسی طرح آجز و قاصر ہے جس طرح آنکھ سورج کی روشنی کے سامنے خیرہ اور آجز اور درماندہ ہے اور سورج کی روشنی کی ماہیت اور کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتی جب متکلم سے کہا گیا کہ تمام موجودات ان تین قسموں میں محسور ہیں یعنی موجودات کا حسر ان تین قسموں پر ہے یعنی قدم جوہر عرص پس روح قدم سے ہے یا وہ جوہر یا عرص پس ان میں سے بعض لوگوں نے اس کے جواب میں اس کو ارض یعنی قائم بالغیر کہا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جسم لطیف ہے جیسا کہ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ قدیم ہے کیونکہ وہ ایک امر خداوندی ہے اور حکم دوام ہے اور کلام الہی قدیم ہے بہرحال جس مسئلے میں اختلاف آرا کا یہ عالم ہو اس میں امساک زبان ہی زیادہ بہتر ہے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس سلسلے میں جو کچھ تحریر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ ارواح جسم میں مرتبہ آیان کے ہے اور یہی حال نفوس کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب روح بھلائی یعنی امر خیر کے لیے حرکت کرتی ہے تو اس حرکت سے ایک نور دل میں ظہور کرتا ہے جس کو ایک فرشتہ خیر کی بابت بتاتا ہے اور جب روح کسی شر کے لیے حرکت کرتی ہے تو بجائے نور کے اس کے دل میں ظلمت ظاہر ہوتی ہے شیطان اس ظلمت کو دیکھ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مشائق کرام کے روح کے بارے میں ان اقوال کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتا ہوں اور اس سلسلے میں تعویل پیش کرتا ہوں ہر چند کہ یہ میرا قول فیصل یا قطعی رائے نہیں ہے اس لیے میں اس سلسلے میں کچھ کہنے سے خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہوں پھر بھی جو کچھ سمجھ میں آیا میں اسے پیش کر رہا ہوں روح دو طرح کی ہے ایک روح انسانی جو علوی اور آسمانی ہے اور اس کا تعلق تو امر خداوندی سے ہے اور وہ روح جو حیوانی اور بشری ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے اور یہی روح یعنی حیوانی اور بشری روح کا علوی کا محل و مورد یعنی جائے ورود ہے اور روح حیوانی ایک لطیف جسم ہے اور وہ قوت وہ قوت حص اور حرکت ہے بہرور ہے یہ روح قلب سے اڑتی ہے قلب سے ہماری مراد گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جو اپنی معروف شکل میں جسم کے بائیں جانے بینی پہلو میں ہے یہ روح رگوں کے جوف سے پھڑکتی ہوئی گزرتی ہے یہی روح تمام حیوانات میں موجود ہے اور اس پر تمام حواس کا قیام ہے اور یہی وہ روح ہے جو قانون الہی کے مطابق غذا سے زندہ ہے اور علم طلب کی ضد سے اخلاط یعنی اربعہ کے مزاج کے اعتدال پر رہتی ہے جب اس روح میں انسانی علوی روحی ورود کرتی ہے تو اس وقت حیوانی روح اس کی ہم جنسی بن جاتی ہے اور اس وقت حیوانی روح ایک وصف خاص سے متصف ہو جاتی ہے اور وہ نط کو الہام کا محل بن جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ نفسم و مواح ہے ف الحم تقوا ہے اور اس نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو ہموار کیا اور اسے بدی اور نیکی کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس طرح ہموار و مساوی کیا ہے کہ اس نے انسانی روح کا مورد اس کو بنایا فت سویتہ بے وہ روح دل روحل ہے اس کو تمام حیوانی اور کی جن سے اس کو بالکل الگ کر دیا یعنی روح حیوانی اور روح انسانی کو الگ الگ کر دیا اس طرح اس نفس کی تقوین اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے روح علوی کے باعث ہوئی اور یہ نفس جس کا تصویہ کیا گیا دراصل وہ روح حیوانی تھی جو انسان میں موجود تھی اور روح علوی کے ملاب سے عالم وجود میں آئی تھی وہ روح علوی جس کا تعلق عالم امر سے تھا جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے جس طرح عالم خلق میں آدم سے ہوا علیہ السلام کی تخلیق میں ہوئی اس کے بعد ان دونوں ارواح یعنی روح انسانی اور روح الوی میں عشق و محبت کا تعلق اس قدر بڑھا جس طرح آدم و ہوا کے درمیان پیدا ہوا تھا تو جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ جا المن ہے زو جہ یس کن آدم سے ہم نے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے تسکین پائے کہ اب اگر ایک دوسرے سے جدا ہو تو آپ اس کو موت کا ذائقہ موت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے یعنی دونوں ارواہ میں انس اور عشق کا تعلق اس قدر شدید ہو گیا کہ ایک دوسرے کی جدائی موت ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ہوا سے تسکین پائی تھی اسی طرح روح انسانیہ الویا سے روح حیوانیہ کو تسکین حاصل ہوئی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے نوس ہو کر نفس بن گئیں اور اسی انس کے نتیجے میں قلب پیدا ہوا اور قلب سے ہماری مراد وہ لطیفہ ہے یعنی جوہر لطیف جس کا محل و مقام وہی مزغے گوشت ہے جس کا تعلق عالم خلق سے ہے اور یہ لطیفہ جو اس محل میں بطور حال ہے عالم امر سے ہے روح اور نفس کے ملاب سے عالم امر میں قلب کی تخلیق او آفرینش ایسی ہی ہے جس طرح عالم الخلق میں حضرت آدم و حضرت حضرت ہوا علیہ السلام کے ملاب سے آپ کی ضروری کی پیدائش ہوئی اگر اس جوڑے یعنی روح اور نفس میں جن میں ایک دوسرے کو تسکین پہنچانے کی صلاحیت نہ ہوتی اور تسکین کا ذریعہ نہ ہوتا تو قلب کی تقوین و آفرینش نہیں ہوتی بہرحال ان قلوب میں ایک قلوب ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے پدرے الوی یعنی روح الوی سے بہت محبت اور رغبت رکھتا ہے یہی وہ دل ہے جس کو تائید ایزدی حاصل ہے اور جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قلوب کے اقسام حضرت حضیفہ اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلب چار طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ دل ہے جو ایک لق دق میدان کی طرح صاف و ستھرا ہے اور اس میں ایک چراغ روشن اور تابہ ہے یہ مومن کا قلب ہے ایک قلب جو تاریک ہے اور ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہے یہ کافر کا دل ہے تیسرا دل وہ ہے جو غلاف سے لپتا ہوا ہے اور یہ منافق کا دل ہے چوتھا دل وہ ہے جو پہلو دار ہے اس میں نفاق اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں اور اس میں ایمان کی مثال اس اس ترکاری کے ہے جو پاکیزہ پانی سے نشو و نما پاتی اور بڑھتی ہے اس میں نفاق کی مثال ایسے زخم کی ہے جو پیپ اور زرد پانی سے مملو ہے ان دونوں میں سے جو مادہ بھی اس پر غالب آ جاتا ہے اس کو اسی کے مطابق سمجھا جاتا ہے الب داسگوں اور سرنگوں اپنی ماں کی طرف جو نفس ہمارا ہے مائل ہوتا ہے ایک دل ایسا, ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں میں سے کسی طرف مائل اور راغب ہونے میں تذبذب کرتا ہے لیکن جس طرف سے اس کے مائل ہونے کا رجحان قوی ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی سعادت یا شقاوت کا انحصار ہوتا ہے حقیقتِ عقل اقل روح علوی کا جوہر ہے رہی کی رہنما وہی اس کی رہنما اور اس کی ترجمان ہے اس عقل کا روحانی قلب اور پاکیزہ نفس سے اسی قسم کا تعلق ہوتا ہے جو ایک پدر مشفق کا اپنے فرزند سعید سے یا جیسے ایک شوہر نیک بیویوں کا خیال رکھتا ہے اور قلب وزگوں اور نفس امارہ کا تعلق بالکل ایسا ہے جیسے ایک باپ کا نافرمان بیٹے یا ایک شوہر کا بدخلق اور بدتوار بیوی سے ہوتا ہے تو کبھی تو وہ ان سے بے اتنائی اور روگ کرتا ہے اور کبھی ان دونوں کی درستی حال کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان سے بے تعلق نہیں رہ سکتا محل عقل محل عقل کے سلسلے میں بھی لوگوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے کچھ لوگ تو اس کے قائل ہیں کہ دماغ محل عقل ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دل محل عقل ہے مگر یہ لوگ ادراک حقیقت سے قاصر ہیں یعنی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے ہیں اس اختلاف اور ناواقفیت کی وجہ اصل یہ ہے کہ عقل کو خود ایک جگہ قرار نہیں ہے کبھی تو اس کا رخ نیکوکاری کی طرف ہوتا ہے اور کبھی نافرمانی کی جانب ہوتا ہے دل اور دماغ کا ان دونوں ہی سے تعلق ہے نیکوکار ہو یا نافرمان فرمان جب عقل نافرمان کی تدبیر اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا مقام دماغ ہوتا ہے اور جب فرمان پذیر اور نیکوکار کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے تو اس کا مقام قلب ہوتا ہے الوی روح اپنی بلندی کے باعث کائنات سے بے تعلق ہو کر نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اپنے مولا کی طرف توجہ کرتی رہے ہے اور قلب اور نفس دونوں ہی کائنات میں شامل ہیں اس لیے روح جب عالم بالا کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس دم قلب بھی ایک فرما بردار فرزند کی طرح محبت اور شوق کا اظہار کرتا ہے اور نفس بھی اس قلب سے جو فرزند کی مانند ہے ایسی محبت کا اظہار کرتی ہے جیسے ایک محبت بھری ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے ہرس و ہوا کا مادہ کب فنا ہوتا ہے جب نفس شوق کا اظہار کرتا ہے تو وہ عالم عرضی سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کی وہ زاربہ رگیں پھڑ یعنی پھڑکنے والی رگیں جو عالم سفلی میں ضربیں مارتی تھیں سکڑ جاتی ہیں یعنی ضربات میں تخفیف ہو جاتی ہے اس وقت صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کی خواہشات دب جاتی ہیں بلکہ حرف و ہوا کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تب نفس دنیا سے کنارہ کش اختیار کر لیتا ہے اور اس کو اس دارالغرور یعنی دنیا سے نجات مل جاتی ہے اور عالم جاوید کی طرف روان دواں ہو جاتا ہے کشم صفلی کبھی یہ کشش اس کے برعکس ہوتی ہے یعنی نفس اپنی فطری اور طبی خواہش کی وجہ سے عالم عرضی کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی عالم عرضی کی طرف اس کی کشش ہوتی ہے اس لیے اس کی ترکیب میں اس کی ہم جنس روح حیوانی شامل ہے یہی روح حیوانی اس کو عالم سفلی کی طرف کھینچتی ہے اور عالم صفری کے ارکان یعنی عناصر کی طرف اس کا رجحان غالب ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی سے ظاہر ہے ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد في الارض واتبع هوا اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے مگر وہ زمین پر رہنے لگا اور اس نے اپنی خواہش کا اتباہ کیا بہر نو جب نفس مادرانہ محبت کی بنا پر ذہن سے مانوس ہوتا ہے یعنی اس کی طرف اس کا میلان قوی ہوتا ہے تو اس وقت قلب اس کی طرف اس طرح رجوع اور مائل ہوتا ہے جس طرح ایک بچہ اپنی کج رفتار اور ناقص ماں کی طرف بے اختیارانہ رجوع ہوتا ہے اور اپنے سلیم و اور کامل باپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اس وقت روح بھی اپنے فرزند یعنی قلب کی طرف مائل ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح جس جیسے ایک باپ کا دل بیٹے کی طرف مائل ہوتا ہے حالانکہ بیٹے کا میلان باپ کی طرف نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں وہ اپنے مولا کے حقوق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے جب یہ کشائش شروع ہوتی ہے تو اس کے دوران اس کی سعادت مندی یا بدبختی نمودار ہو جاتی ہے کہ قادر مطلق کا یہی فیصلہ اور یہی تقدیر ہے خبر میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تمہاری عقل کس طرح جگہ, کس طرح جگہ ہے اس کا مقام کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ قلب میں کہ قلب ہی قالب روح ہے اور روح زندگی کا سرچشمہ ہے صوفیا کرام کی نظر میں روح کے اقسام شیخ ابو سعید القرشی رحمت اللہ کا قول ہے کہ روح دو ہیں یعنی دو طرح کی ہیں ایک روح زندگی دوسری روح مرگ جب یہ دونوں مجتمع ہوتی ہیں تو جسم کو عقل و شعور حاصل ہوتا ہے اور روح ممات وہ ہے کہ یہ جسم سے جب خارج ہوتی ہے تو جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے اور سانس کی نالیاں روح حیاتی کی بدالت جاری ہیں اور انسان میں قوت عقل اور شراب اسی کی بدالت ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ روح ایک پاکیزہ نسیم ہے جس پر زندگی کا مدار ہے اور نفس ایک گرم ہوا ہے جس سے مضمون حرکات اور خواہشات اور شہوات کا صدور ہوتا ہے اور اسی سے یہ محاورہ بنا ہے فلدنا جیرر راس یعنی فلاں کے دماغ میں بہت گرمی ہے یعنی بہت غصہ ہے اس موضوع کے تحت اس فصل میں ہم نے مشائق کرام کے جن خیالات کو پیش کیا ہے النفس نفس کی ماہیت بیان کی ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نفس ہی سے تمام مضموم افعال و اخلاق کا صدور ہوتا ہے اور اس کا علاج یعنی تدارک مجاہدہ اور ریاضت سے ہو سکتا ہے اور اس کا ازالہ ممکن ہے اور اس میں تبدیلیاں پیدا کی جا سکتی ہیں حضرت سعید بن ابی حلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے قد افلح من زکاہ یعنی جس نے تسکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا تو آپ توقف فرماتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم أبي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وزكها أنت خير من زكاها کہا گیا ہے کہ نفس ایک لطیف شے ہے جو قلب میں موجود ہوتی ہے اور اس سے صفات و اخلاق مضمومہ کا صدور ہوتا ہے جس طرح روح ایک لطیف شے ہے اور جس کا محل و مقام قلب ہے اور جمیع اخلاق محمودہ اور صفات حمیدہ کا صدور اس سے ہوتا ہے جس طرح آنکھ دیکھنے کا کان سماعت کا ناک توت شاما کا اور منہ قوت ذائقہ کا محل ہے اسی طرح نفس او صاف مضموما کا محل ہے اور روح او محمودہ کا نفس کے صفات اور اخلاق کی دو بنیادیں ہیں نفس کے تمام اخلاق اور اس کی صفات کی دو بنیادیں ہیں ایک ان میں سے تیش ہے اور دوسری تما تیش جہل سے پیدا ہوتا ہے اور شرح لالچ اور ہر سے تیش کے لحاظ سے نفس کڑے ست سے مشابہ ہوتا ہے جو ایک شفاف اور چکنے مقام پر رکھا ہو یہ کرا بتبا حرکت کرتا رہے گا اپنی ساخت کے اعتبار سے کبھی غیر متحرک نہیں ہوگا اور حرس کے اعتبار سے ایک ایسے پروانے کے مشابہ ہے جو اپنے نفس کو چراغ کی روشنی پر گرانے اور تھوڑی سی روشنی پر قانے نہ ہو کر مرکز دعو پر خود کو گرا دے جس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے تیش کی جبلت کے وجود میں آنے کے باعث جلد بازی اور بیس کا کا باعث جلبازی اور بے صبری ہے اور ظاہر ہے کہ صبر جوہر عقل ہے اور تیش صفت نفس ہے اور اس کی خواہشات اور اس کی روح اصل پر صبر ہی سے قابو پایا جا سکتا ہے عقل کے ذریعے خواہشات کا قلا کما ہوتا ہے اور شرح یعنی تم ہی ہے جس کے حضرت آدم علیہ السلام مرتکب ہوئے تھے کہ انہوں نے جنت میں دوامی طور پر رہنے کی کی تھی. اشجر ممنوع کے کھانے کی کی, کی نویت بعض صفات ایسے ہیں کہ ان کی اصل انسان کی تکوین سے وابستہ ہے یعنی ان کا تعلق انسان کی پیدائش سے ہے مثلا انسان خاک سے پیدا ہوا ہے اس لیے اس میں ضوف اور کمزوری کا وجود ہے اور سنجل کا وصف گندی ہوئی مٹی یعنی تین کے باعث ہے اور شہوت اور خواہش کی وجہ ہما ام مسنون یعنی سڑی ہوئی چکنی مٹی ہے اور جہل کا وصف اور اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی اصل سلسال یعنی کھنکھناتی مٹی ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کل فخار یعنی وہ مٹی سلسال تین کی طرح ہو گئی تھی اس فخار کے باعث اس میں شیطانیت آ گئی فخار آگ سے بن جاتی ہے یعنی مٹی پک کر ٹھیکرے کی طرح ہو جاتی ہے اسی سے مکر و فریب اور حسد پیدا ہوئے بس جو شخص نفس کی اصلوں اور اس کی جبلتوں سے واقف ہو گیا اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ باری تعالی یعنی خالق کائنات کی استعانت کے بغیر ان پر قادر نہیں ہو سکتا اور قابو نہیں پا سکتا بس انسانیت کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب بندہ علم و عدل کے ذریعے حیوانی خواہشوں کا علاج کرے یعنی افراد و تفرید کے پہلوؤں کی رعایت مد نظر رکھے اور وہ شیطانی صفات اور مضموم اخلاق کو پہچان کر کمال انسانیت کو پہچان کر اپنے آپ کو ان برے اخلاق پر راضی نہ کرے اس لیے انسان کو ان برے اخلاق سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے جو ربوبیت کے اوساف سے ٹکراتے ہیں جیسے کبر عزت خودبینی عجب وغیرہ بس وہ ان اوصاف کو چھوڑ دے کہ خالص بندگی یہی ہے فیری انف العبودیہ کی ترک المناز عطر زبوبیا انہیں یعنی تنازعہ ربوبیت کو ترک کر دے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں نفس کو تین اقسام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ کبھی اس کو نفس مطمئنہ کے نام سے ذکر فرمایا ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ کبھی اس کو نفس اللوامہ فرمایا لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ النفس امارہ بھی فرمایا اِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةُ بِالسُو نفس کے صفاتی نام حقیقت میں نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کے صفات ایک دوسرے سے مختلف اور متغیر ہیں یعنی جب قلب کو مکمل سکون حاصل ہوتا ہے یا وہ سکون سے بلکل پر ہوتا ہے تو وہ نفس کو بھی سکون و تمانیت کا لباس پہنا دیتا ہے اور جب اس سکون سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو قلب روح کے مقام پر ترقی کرتا ہے اور جب قلب روح کے مقام پر متمکن ہو جاتا ہے تو نفس قلب کے مقام کا رخ کرتا ہے اس مقام پر پہنچ کر اس کو تمانیتِ کلی حاصل ہو جاتی ہے اور یہی نفس نفسِ مطمئنہ ہے لیکن جب اس کو اس کی جبلی خواہشوں اور لمسی اور فطری مرکز سے الگ کر دیا جاتا اور کھار دیا جاتا ہے اور وہ اتمنان و سکون کے مقام کی تلاش میں سرگردان ہوتا ہے تو اس وقت وہ نفسِ لوامہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس وقت اس سرگردانی کی حاصل حالت میں ملامت کرتا ہے کہ مقام سکون سے باخبر ہوتے ہوئے اور اس کے مشاہدے کے باوجود وہ سرگرداں ہے اب اگر یہی نفس لوامہ سکون و تمانیت کے مقام کی تلاش سے باز رہ کر اپنے اصلی مقام پر لوٹ جائے تو وہ نفس امارہ ہے جو اس حالت میں آ کر برائی کا حکم دینے لگتا ہے تب وہ اپنے مقام پر پہنچ کر جہاں علم و معرفت کا نور بالکل نہیں ہے تو اس دم وہ لوگوں کو برائی پر آمادہ کرنے لگتا ہے بلکہ ایسے موقع پر بسا روح و نفس کا مقابلہ بھی ہوتا ہے کبھی قلب پر روحانی جذبات غالب آ جاتے ہیں اور کبھی اس پر نفسانی جذبات قابو پا لیتے ہیں حقیقت سر سر باطن کیا ہے اس میں صوفیائی کرام کا اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ روح سے پہلے اور قلب کے بعد کا درجہ ہے بعض حضرات نے اس کو روح کے بعد بلکہ اس سے اعلی اور لطیف تر قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سر باطن مشاہدہ کا اور روح محبت کا اور قلب معرفت کا مقام ہے بہرحال وہ سر باطن جس کی طرف صوف کرام نے اشارہ کیا ہے وہ کتاب اللہ میں مذکور نہیں ہے وسر ال رقع اشارت القوم ال غیر مذکور فی کتاب اللہ کلام الہی میں صرف روح اور نفس کا ذکر ہے اور اس کے نو بنا صفات کا ذکر ہے قلب فواد اور عقل کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کلام اللہ صوفیہ کے مذکورہ مفہوم کے مطابق سر کا ذکر نہیں ہے اس کی حقیقت کے سلسلے میں صوفیا کرام کے یہاں اختلاف ہے بعض حضرات نے اس کو روح سے کمتر اور بعض حضرات نے روح سے لطیف تر قرار دیا ہے اس لیے ہم اس سر باتن کی حقیقت بیان کرتے ہیں اللہ تعالی سب سے زیادہ جاننے والا ہے حقیقت سر باطن ہمارے خیال میں سر باطن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا نفس اور روح کی طرح مستقل وجود ہو بلکہ اس کی صورت اور نوعیت صرف یہ ہے کہ اگر نفس پاکیزہ اور صاف ہو جاتا ہے تو روح نفس کی تاریخ تو روح نفس کی تاریخ قید سے آزاد ہو کر مقامات قرب کی بلندیوں پر سعود کرتی ہے اور اس وقت قلب بھی اپنے مرکز سے ہٹ کر روح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس وقت قلب میں ایک وصف زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ صفت زائدہ چونکہ قلب سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے اس لیے صفت کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے جس کو سر باطن کہا جاتا ہے قلب کی طرح روح بھی اپنے اس عروج کے وقت ایک صفت زائدہ سے متصف ہو جاتی ہے جن لوگوں کو اس کا علم ہے وہ بھی صفت کو سر کے نام سے معصوم کرتے ہیں اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ سر جو روح سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اس سے مراد وہ روح ہے جس میں عام مشاہدہ کی صفت کے برعکس یہ صفت مخصوصہ پائی جاتی ہو جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ سر باطن روح سے پہلے ہے اور اس کو تقدم حاصل ہے اور اس سے مراد ان حضرات کی وہ قلب ہے جو ایک وصف زائدہ ہے اور وہ صفت اس کے لیے مخصوص ہے روح اور قلب کی اس ترقی کے ساتھ نفس بھی ترقی کرتا ہے اور قلب کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اس وقت وہ اپنے اصل لباس کو اتار کر تنخدہ من وصف نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ مرادات قلبی کی آرزو کرتا ہے کیونکہ اس وقت قلب وہی پاتا ہے جو اس کے مولا کی مرضی ہوتی ہے اور وہ اپنے ذاتی ارادوں قوتوں اور اختیارات سے بیزار ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ خالص عبودیت اور بندگی کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے چونکہ اس نے اپنے ارادوں کو ترک کر دیا ہے حقیقت عمل حقیقت عمل یہ ہے کہ عقل لسان روح ہے اور وہ بصیرت و دانائی کی ترجمان ہے بصیرت روح کے لیے بمنزلہ قلب ہے اور عقل اس کے لیے زبان ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له انتق فنطق ثم قال له اسمت فصمت فقال وإذتي وجلالي وإزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي وسلتاني وجبروتي ما خلقت خلقا أحب إلى منك ولا أكرم على منك بك أعرف وبك أحمد وبك أعطاء وبك آخذ وبك أعطى وإياك أعاتب ولك الثباب وعليك الإقاب وما أكرمتك بشيء ما أفدل من الصبر اللہ تعالی نے سب سے اول عقل کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا آگے بڑھ وہ آگے بڑھی پھر فرمایا لوٹ جا وہ لوٹ گئی پھر اس سے کہا بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی پھر اس سے فرمایا بول تو وہ بولنے لگی پھر فرمایا خاموش ہو جا تو وہ خاموش ہو گئی بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کبریائی اور جاہو و کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ محبوب اور معزز کوئی مخلوق پیدا نہیں کی کیونکہ تیرے ہی ذریعے لوگ میری معرفت حاصل کریں گے اور تیرے ہی ذریعے میری حمد و ثناء ہوگی اور تیرے ہی واسطے سے میری اطاط کی جائے گی اور تیرے ہی ذریعے لین دین لوگوں کے ساتھ ہوگا میرا اتاب بھی تجھ پر نازل ہوگا واب بھی میں نے ایک بہترین شے یعنی صبر کے ساتھ تجھے مکرم و محترم کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد فرمایا لو اسلام رجل اسلم رج ما عقل تم لوگ کسی شخص کے اسلام لانے پر مسرور نہ ہو جب تک تم کو اس کی عقل کا اندازہ نہ ہو جائے اللہ تعالی کی اطاط وہی کرتا ہے جو عقل سے بہرمند ہے سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کا معیار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں ہر ایک کی ایک عقل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ سزا و جزا کیا ہے لوگوں کے اعمال پر نہیں ہوگی حضور علیہ تحیت و نے فرمایا اللہ کی اطاط وہی تو عقل ہوتی ہے لوگوں میں جتنی عقل ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور بدلہ دیا جائے گا حضور صلى الله عليه وسلم نستسلم مزيد في زهد كلي إرشاد فرماية إن الرجل ينطلق إلى المستجد فيصلي وصلاته لا تعدل جناها بعوذا وأن الرجل ليات المسجد فيصلي وصلاته تعدل جبل أحد إذا كان أحسن ما غفل احسن ما اقل ایک شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور وہاں نماز ادا کرتا ہے مگر اس کی نماز مچھر کے بازو کے برابر بھی نہیں ہوتی ایک مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اوہت پہاڑ کے برابر ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ اس سے زیادہ اقل مند ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ کس طرح زیادہ عقلمند حضور نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ حرام کاموں سے اجتناب کرے اور نیک کاموں کا زیادہ آرزو مند ہو خواہ عقل اور نوافل میں وہ ان سے کم درجے ہی کیوں نہ ہو یہ شخص ان سے زیادہ عقلمند ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عقل کو اپنے بندوں میں الگ الگ تقسیم فرمایا ہے ان کا علم نیکی نماز اور روزہ تو یکساں اور مساوی ہو سکتا ہے مگر ان کی عقلوں میں اس قدر فرق ہوتا ہے جیسے کوہے عہد کے مقابلے میں کوئی ذرہ ہو حضرت وہب رحمت اللہ علیہ بن منب فرماتے ہیں میں نے تقریباً ستر کتابوں میں پڑھا ہے کہ تخلیق عالم کی ابتدا سے اب تک تمام دنیا والوں کو جتنی عقل عطا کی گئی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تمام عالم کے ریگزاروں کے مقابل میں ایک ذرہ ہو عقل کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں بھی لوگوں کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے اور اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے ان تمام اقوال کو بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے ہم صرف چند اقوال نقل کرنے پر اکتفاق کرتے ہیں ایک گروہ کا خیال ہے کہ عقل کا تعلق علوم سے ہے بس جو کوئی علم سے بحریاب نہ ہو اور اس کو عقلمند نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کا اطلاق تمام علوم پر نہیں ہے یعنی تمام عمر کی شرط نہیں ہے اس لیے ایسے شخص کو بھی عقل مند کہا جاتا ہے جو اکثر علوم سے ناواقف ہے عقل اور نظریاتی علوم اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل کا تعلق نظریاتی علوم سے نہیں کیونکہ نور و فکر کے لیے ابتدائی شرط تو یہی ہے کہ پہلے سے عقل کامل موجود ہو اس کا تعلق علم ضروریہ سے ہے لیکن تمام علوم کی بھی شرط نہیں ہے کہ مختلف حواس رکھنے والوں کو بھی عقل مند کہا جاتا ہے حالانکہ علم ضروریہ کے بعض مدارک اس میں موجود نہیں ہوتے یعنی بعض علوم کا وہ ادراک نہیں کر سکتا بعض ارباب علم کہتے ہیں کہ عقل علوم کی کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ اگر علم کی قسم ہوتی تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو غافل اور زاہل ہے وہ عقل مند نہیں ہے حالانکہ بہت سے عقلمند اکثر اوقات ذاہل و غافل رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عقل تو ایک صفت ہے جس کے ذریعے علوم کا ادراک کیا جاتا ہے یہ حصول علم کی اس میں استعداد ہوتی ہے شیخارت رحمۃ اللہ علیہ بن اسد المحسبی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل ایک فطری ہے جس کے ذریعے سے تحصیل علوم کی استعداد اور صلاحیت حاصل ہوتی ہے شیخ خارت کے اس قول سے ہمارے نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ عقل روح کی زبان ہے یہ کیونکہ روح خدا تعالی کا حکم یعنی امر ہے اور اسی روح نے وہ بار امانت اٹھایا ہے جس اس کے اٹھانے سے زمین آسمان نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کو نہیں اٹھا سکتے اور یہی وہ نکتہ ہے جہاں سے نور عقل کا فیضان جاری ہوتا ہے اور اس نور عقل ہی سے تمام علوم متشکل ہوتے ہیں پس عقل علوم کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کسی مکتوب کے لیے لوہ جب تک لوہ نہیں ہوگی مکتوب صورت پذیر نہیں ہو سکتا یہی عقل کبھی سرنگوں ہو کر نفس کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور کبھی مستقیم اور غیر وازگوں ہوتی ہے یہی واسگوں عقل جو نفس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ نفس کو اجزاء کائنات میں منتشر کر دیتی ہے اور اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتی ہے اور اس بے اعتدالی کے باعث وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتی ہے اور جس کی عقل راہ راست پر گامزن ہوتی ہے تو یہ عقل راست دو اس بصیرت کو حاصل کر لیتی ہے جو روح کے لیے بمنزلہ قلب ہے اس منزل پر اس کو خالق کائنات کی ہدایت بھی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ خالق کے ذریعے کون کو بھی پہچان لیتا ہے ایسی عقل, کو عقل ہدایت کہا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس عقل کا شرف و اقبال چاہتا ہے تو اس کو ایسے کام کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے جو اس کی بلندی اور برتری کا موجب ہوتا ہے جب وہ کسی کام کو ناپسند کرتا ہے جو اس عقل ہدایت کو اس کے کرنے سے روک دیتا ہے ایسا شخص ہمیشہ اللہ تعالی کی رضا جو ہی, ہی میں مصروف رہتا ہے اور ان باتوں سے بچتا ہے جو اللہ کی نارضامندی اور احتاب کا مجب ہوں یہ عقل ہدایت جس قدر مستقیم ہوتی ہے اس کو تائید بصیرت حاصل ہوتی ہے اتنی ہی وہ لوگوں کی ہدایت اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس کو گمراہی سے بچاتی ہے عقل کے دو پہلو ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ عقل کے دو پہلو ہیں ایک پہلو اور رخ سے وہ دنیا کے امور پر غور کرتی ہے اور ایک رخ اور ایک پہلو سے آخرت کی بصیرت اس کو حاصل ہوتی ہے اولکر عقل روح کے نور سے حاصل ہوتی ہے اور ثانی ذکر کا تعلق نور ہدایت سے ہے یہی وجہ ہے کہ اولکر عقل بنی نو انسان میں عام ہے اور عقل ثانی صرف توحید پرستوں میں موجود ہے اور مشرکوں میں مفقود ہے عقل کی وجہ تسمیہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ عقل کا نام عقل اس لیے رکھا گیا ہے کہ جہل و نادانی ظلمت ہے اور جب نور بسر اس ظلمت پر غالب آ جاتا ہے تو ظلمت زائل ہو جاتی ہے اور وہ دیکھنے لگتا ہے گویا عقل جہالت کے لیے ایک پائے بندے ہے ایک اور بزرگ کا ارشاد ہے کہ عقل ایمان کا مسکن اور مقام, دل میں ہوتا اور مقام دل میں ہوتا ہے اور اس کے عمل کا مقام سینے میں دل کی آنکھوں کے درمیان ہے اور یہ عقل جس کو ہم نے لسان و روح سے تعبیر کیا ہے اس کی دو قسمیں نہیں ہیں وہ صرف ایک ہے جب یہ مستقیم اور درست ہو اس کو بصیرت کی تائید حاصل ہو اور اعتدال کے باعث تمام اشیاء معلومہ کو اپنے صحیح اور اصل مقام پر رکھتی ہو تو یہی وہ عقل ہے جو نور شریعت سے منور ہوتی ہے اور اس کا یہ استقرار اور اعتدال اس نور شریعت کی ہدایت کا نتیجہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف حضرت الحیہ سے قرب روحانی کا نتیجہ تھا اور آپ کی اس بصیرت کا فیضان تھا جو روح کے لیے بنزلائے قلب کے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی آیات کے مقاشفات حاصل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کو یہ استقامت بھی اسی بصیرت کی تائید سے حاصل ہوئی بتائی بصیرت اور عقل کا فرق بصیرت ان تمام علوم کا احاطہ کر لیتی ہے جنہیں عقل اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور ان علوم کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے جو عقل کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بصیرت کو یہ کمال دسترس اور وسط سخت اس لیے حاصل ہے کہ اس نے ان خداوندی کلمات سے فیض حاصل کیا ہے جو ختم نہیں ہو سکتے خواہ ان کی تحریر سے سمندر خشک ہو جائیں بصیرت کے مقابلے میں عقل کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس کی ترجمانی کرتی ہے اس لیے بصیرت ترجمانی کے لیے اپنی بعض باتیں اس تک پہنچا دیتی ہے جس طرح قلب زبان کے ذریعے بعض باتیں ادا کرتا ہے اور بعض باتوں کو سوائے زبان کے بذریائے تاثیر ادا کرتا ہے اور وہ شخص جس کے پاس مجرد عقل ہے اور نورے شریعت سے مستیز نہیں ہے علوم کائنات سے اس کا حصہ صرف ملک ہے جو ظاہر کائنات کا نام ہے اور وہ حضرات جن کی عقلیں بصیرت کی تائید کی بدولت نور شریعت سے مستنیز ہیں وہ عالم ملکوت سے باخبر ہو جاتے ہیں یعنی کائنات کے باطن کا نام ملکوت ہے گویا صرف ارباب بصائر ہی باطن کائنات کے مکاشفہ کی خصوصیت سے بہراور ہوتے انہی حضرات کے لیے مخصوص ہے اور وہ لوگ جو بصیرت سے محروم ہیں اور صرف عقل پر ان کا انحصار و مدار ہے اس مکاشفے سے محروم رہتے ہیں ایک بزرگ کا قول ہے کہ عقل دو طرح کی ہوتی ہے پہلی عقل تو ہدایت کے لیے ہوتی ہے اور اس کا مرکز قلب ہے اس کا مقام دل کی آنکھوں کے درمیان ہے اور یہ عقل موقنین صاحب یقین کی عقل ہے اور دوسری آخری عقل کا مسکن دماغ ہے اس کا مقام مقام عمل بھی دل کی آنکھوں کے درمیان بجائے سینے کے دل کے سینے میں ہے دل کی آنکھوں کے درمیان بجائے دل کے سینے میں ہے پہلی عقل کے ذریعے امور آخرت کو سنوارا جاتا ہے اور دوسری اور آخری عقل کے ذریعے امور دنیا کی پرداخت کی جاتی ہے اور ہم نے جو عقل کو عقل واحد کہا ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ اس کو بصیرت کی مدد حاصل ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صرف ایک ہی کام کر سکتی ہے ورنہ بتائید بصیرت وہ امور دنیاوی اور امور اخروی دونوں کی تدبیر کرتی ہے اس باپ کے شروع میں ہم نے نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کے سلسلے میں بیان کیا ہے اس سے یہی ظاہر و ثابت ہوتا ہے کہ عقل ایک ہی ہے البتہ کبھی اس کو بصیرت کی تائید حاصل ہو جاتی ہے اور کبھی وہ اس سے محروم رہتی ہے والله